النار ہر قسم کی حمد و صنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبی علیہ السلاۃسلام کی احادیث ہمارے لیے تعلیمات کا ذریعہ ہیں آپ کی احادیث پڑھ کر آپ کی احادیث سن کر ہمیں عقیدے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے بہت سے سبق ملتے ہیں ان سے بہت سے دروس حاصل ہوتے ہیں ایک ایسی حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس حدیث سے ہمارے بہت سے عقائد کی صلاح ہوگی اور بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام مسلم اور امام نسائی یہ دو بڑے امام اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے ہیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلاۃ وسلام کی باری میرے گھر میں تھی میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی کتنی بیویاں تھیں نو ایک وقت میں آپ کی زیادہ سے زیادہ جو بیویاں رہی ہیں نو رہی ہیں اور نو بیویوں میں آپ انصاف کرتے تھے آج ہم میں سے کوئی دو شادیاں کر لے تو واضح طور پہ ایک بیوی کی جانب ہوگا اور دوسری بیوی سے ظلم و زیادتی کر رہا ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ دلی محبت جناب عائشیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے تھے لیکن زہری طور پہ ٹائم دینے کے لحاظ سے اور خرچہ دینے کے لحاظ سے اور زہری توجہ اور اہتمام کے لحاظ سے آپ تمام بیویوں میں انصاف کیا کرتے تھے جہاں تک دلی میلان کا تعلق ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ اس بارے میں انسان سے بات پرس ہوگی لیکن زہری طور پہ برابر خرچہ دیں برابر ٹائم دیں برابر توجہ دیں اور نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنی بیویوں میں ایسا ہی کیا تو جناب عائشہ کہتی ہے کہ ایک رات آپ کی باری میرے گھر میں تھی جی. آپ مسجد سے تشریف لائے کون سی مسجد سے میرے بھائی ہو اور گھر کدھر ہے متصل ہے نا اور یہ گھر جناب عائشہ کا نبی علیہ السلاط والسلام کے زمانے میں مسجد میں تھا یا مسجد سے باہر تھا مسجد سے اور آپ دفن کہاں ہوئے کس کے گھر میں جناب عائشہ کے گھر میں تو مسجد سے باہر دفن ہوئے مسجد کے اندر مسجد سے باہر دفن ہوئے وہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے کسی بادشاہ نے جب اس جانم سے توسیع کی تو اجرے کو بھی داخل کر دیا جس سے یہ قبر اندر آ گئی لیکن اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوگی شریعت وہی ہے جو آپ نے بتا دی ہے کہ کسی مسجد میں قبر بنانے کی جانچ نہیں ہے اور کسی قبر پہ مسجد بنانے کی جانچ نہیں ہے تو بہرحال نبی علیہ السلاط وسلام کی یہ بیگم میری آپ کی ماں جناب ایسا کیا بتا رہی ہیں کہ آپ مسجد سے گھر میں آئے گھر میں آ کر آپ نے اپنا جوتا اتارا اور اوپر کی چادر اتاری اوپر کی چادر کیا لباس ہوا نبی علیہ السلاط و کا پھر لباس کیا ہے آپ کا چادریں کئی دفعہ بھائیوں کو بات میں نے بتائی ہے کہ نبی علی اصلاۃ اسلام اور صحابہ اکرام کا عام طور پر جو لباس تھا وہ کیا تھا دو چادریں تھیں جیسے ہم احرام کی دو چادریں پہنتے ہیں یہ ان کے معمول کا لباس تھا شلوار کمیز کبھی, کبھی کبھی کوئی کوئی پہنتا تھا عام طور پر ان کا لباس کیا تھا دو چادریں اور آج بہت سے بھائی یہاں پہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ یہاں کے علماء کے امامہ کیوں نہیں پہنتے سوال کیا کرتے ہیں یہاں کے علماء کرام امامہ کیوں نہیں پہنتے تو میں کئی دفعہ بھائیوں کو بتاتا ہوں جو نئے بھائی ہیں وہ توجہ سے سن لیں کہ یہاں کے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط و السلام کی سنت یہ نہیں ہے کہ دو چادریں پہنی جائیں آپ کی سنت یہ نہیں ہے کہ امامہ پہنا جائے آپ کی سنت یہ ہے کہ وہ لباس پہنا جائے جو آپ کی قوم پہن رہی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو آپ کی سنت کیا ہوئی اپنی قوم کا لباس پہنا جائے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو آپ کی قوم کے لوگ امامہ پہنتے تھے آپ نے امامہ پہنا آپ کی قوم کا لباس دو چادریں تھی آپ دو چادریں پہنتے رہے اگر آج ہم امامے کے اوپر زور دیتے ہیں تو دو چادروں کے اوپر کیوں نہیں تو میرے بھائی سنت یہ ہے کہ نبی علی اللہ نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کا لباس پہنا ہم اپنے زمانے میں اپنی قوم کا لباس پہنے اور سعودی کرام کہتے ہیں آج ہم اپنی قوم کا لباس پہن رہے ہیں اور یہ آپ کی سنت ہے تو بہرحال نبی علی اسلام کی بیگم میری آپ کی ماں جناب ایسا کہہ رہی ہیں کہ آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے اوپر کی چادر اتار دی جوتے اتار دیے اور نیچے والی جو چادر تھی اس کا ایک حصہ بچنے کے اوپر بھی بچھا لیا اور لیٹ گئے لیٹ گئے جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو چکی ہوں جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں میر بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی جب آپ نے یہ سمجھا کہ میں میں سو گئی ہوں تو آپ نے آسا آستہ جوتا پہنا آسا آسا اوپر کی چادر لی اور آسا آسا ن... آپ دروازے کی طرف بڑھے آسا آسا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے اور آسا آسا دروازہ بند کر دیا اب نبی علیہ صاحب سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ جناب ایشا سو چکی ہیں لیکن جناب ایشا پوری کہانی بیان کر رہی ہیں تو کیا جناب ایشا سو چکی تھی یا بیدار تھیں نبی علی علام کے گھر میں آپ کی بیگم جناب عائشہ بیدار ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سو چکی ہیں کیا نبی علی السلطل عالم الغیب ہیں یا نہیں عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے ہاں اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ عقیدہ تفصیل سے سمجھ لیا جائے اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی بہت سی باتیں بتائی ہیں نبیوں کو غیب کی اتنی باتیں معلوم ہیں جتنی اللہ نے بتائی ہیں اس سے زیادہ نہیں اور غیب کی یہ باتیں نبیوں نے اپنی امت کو بھی بتائی ہے میرے بھائیو عام میں سے کس نے جنت دیکھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں لیکن یقین ہے کہ جنت موجود ہے ایمان ہے تو یہ غیبی بات ہمیں معلوم ہو گئی آپ کے ذریعے جہنم موجود ہے جی ہاں یہ غیبی بات ہمیں معلوم ہوگئی آپ کے ذریعے پل سرات موجود ہے جی ہاں یہ بات ہمیں معلوم ہوگی آپ کے ذریعے حوض کوثر ہوگا جی ہاں یہ ہمیں بات معلوم ہو گئی آپ کے ذریعے قبر میں تین فرشتے قبر میں فرشتے آتے ہیں تین سوال کرتے ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی آپ کے ذریعے ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں نام اعمال لکھ رہے ہیں گنا ثواب سب کچھ لکھ رہے ہیں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوگی آپ کے ذریعے یہ ساری غیبی باتیں مجھے بھی معلوم ہیں آپ کو بھی معلوم ہیں کیا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کیا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں نہیں کیونکہ یہ غیب کی چند باتیں ہیں جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں عالم الغیب وہ اللہ ہے جس کو ہر بات معلوم ہے جس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے کوئی بات پوچیدہ نہیں ہے جس کا اعلان ہے بیس ماس پارا ہے سورہ نمل ہے قل لا يعلم من اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں آسمان والوں میں کوئی عالم الغب نہیں ہے اللہ اہل کا مارا کیا ہوتا ہے سوائے اللہ کے سوائے میرے اللہ کہتے سوائے میرے کوئی عالم الغب نہیں ہے میرے بھائی انبیاء کلام علیہ السلاط و کو اللہ تعالیٰ نے اگر غیب کی چند باتیں بتائی ہیں تو جو نہیں بتائی وہ چند نہیں بے شمار ہیں تعداد ہیں اللہ کے علم کو گنا نہیں جا سکتا اللہ کے علم کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور جو اللہ نے اپنے نبیوں کو غیبی باتیں بتائی ہیں وہ محدود ہیں شمار کی جا سکتی ہیں گنی جا سکتی ہیں وہ کتنی ہوگی سو ہوگی ہزار ہوگی لاکھ ہوگی کروڑ ہوگی کتنی ہوں گی لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کا علم تو وہ علم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کاف کے آخر میں اور سورہ لکمان میں بھی کہ زمین پہ جتنا پانی ہے سالے کے سارے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے سیاہی بنا دیا جائے اور اتنا پانی اور لایا جائے اسے بھی سیاہی بنا دیا جائے میرے بھائیوں تصور کریں زمین پہ کتنا پانی ہے زمین کے چار حصے کریں تو پانی والا حصہ کتنا ہے تین حصے اور خشکی کتنی ہے اور خشکی خشکی کا حصہ اتنا زیادہ ہے دو سو سے زائد ممالک ہیں اور پھر بھی زمین خالی پڑی ہے اب جب خشکی کا حصہ اتنا بڑا ہے تو پانی کا حصہ کتنا بڑا ہوگا فرمایا اتنا پانی اور لاؤ بلکہ سات گنا لے کراؤ سب کو سیاہی بنا ڈالو اور اس سیاہی سے اللہ کا کلام لکھو اللہ کے الفاظ لکھو اللہ کے کلمات لکھو جتنے درخت ہیں انہیں قلم بنا ڈالو لکھنا شروع کر دو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی وہ قلم ٹوٹ جائیں گے اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا یہ اللہ کا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے عالم الگ کون ہے ایک اللہ ہے میرے بھائیو بخاری شیف کی حدیث ہے میں اصل حدیث سے باہر نکل رہا ہوں بار بار کیونکہ میرا مقصد کہانیاں سنانا نہیں ہے میرا مقصد کیا ہے آپ کی اور آپ نے عقیدے کی اصلاح کرنا تو میرے بھائیو بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جب موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے ان کے سامنے چڑیا آئی چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا کتنا پانی لے لیا ہوگا ایک گونٹ دو گونٹ تین گونٹ کیا اس پانی سے جو چڑیا نے لیا ہے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے اس پانی کی سمندر کے پانی کے سامنے کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تو تب خضر علیہ السلام نے صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں موسا علیہ السلام بھی نبی ہیں تو خدر علیہ السلام نے تب موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسا جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور جو علم اللہ نے مجھے دیا اس کی مثال اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے چڑیا کے دو قطرے سمندر کے پانی کے سامنے یہ نبیوں کے علم کی مثال ہے میرے بھائیو نبیوں کے علم کا اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے کبھی بھی کسی نبی کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے انبیاء کلام بہت عظیم الشان ہیں اور بہت بڑا ان کا مقام ہے تمام انسانوں میں افضل ہیں خصوصا ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں لیکن اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ خالق ہے یہ جتنے بھی اللہ کے محبوب ہے جتنی بھی شان ہے یہ مخلوق ہیں تو میرے بھائیو جناب ایسا کہتی ہیں کہ میں حجرے میں تھی نبی علیہ السلاط السلام نے سمجھا کہ میں سو چکی ہوں آپ آسا آسا باہر نکلے اب جناب ایسا کہتی ہیں کہ میں بھی اٹھی میں بھی اٹھی میں نے بھی اپنی کمیز پہنی عربی عورتوں کی کمیز آپ جانتے ہیں لمبی ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے بھی اپنی کمیز پہنی میں نے بھی چادر لی پردہ کیا اور باہر نکل کھڑی ہوئی رات کا وقت ہے نبی علیہ علیم کہاں جا رہے ہیں بکی قبرستان میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں بکی قبرسان اس قبرسان کا نام میں کیا لے رہا ہوں بکی اور آپ کیا نام لیتے ہیں جنت البکی یہ جنت کا سرٹیفکیٹ اسے کس نے دیا ہے ذرا مجھے بھی بتا دیں یہ کس ایت میں آیا ہے کس حدیث میں آیا ہے یا محبت و عقیدت کے نام پہ جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہیں میرے بھائیو زمین کے کسی ٹکڑے کو جنت کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے جب تک دلیل نہ ہو ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ بقی قبرستان ہے صحابہ کرام اسے بکی قبرستان کہتے ہیں جناب ایسا بکی قبرستان کہہ رہی ہیں وہ اسے جنت نہیں کہتے تھے اور جنت کہنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آج سعودی حکومت کی پالیسی ہے کہ جو بھی حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے والا مدینہ میں فوت ہو جائے اسے بکی قبرستان میں دفن کرو اب دفن ہونے والا کئی دفعہ قبروں کا پجاری ہوتا ہے یا علی مدد کے نعرے لگانے والا ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے جب کی قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں لو جی جنتی ہو گیا نہیں میرے بھائیو ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہاں یہ قبرستان عظیم ہے اس میں بہت سے صحابہ کے مدفون ہیں اور اس لحاظ سے بھی یہ عظیم قبرستان ہے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام اکثر و بیشتر اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں پہ مدفون لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اب یہاں پہ دیکھیے جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں نبی علیہ السلط بقی بکی قبرستان میں ہیں کھڑے ہیں تا دیر کھڑے رہے اور پھر آپ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی. کیسے دعا کی ہاتھ اٹھا کر دعا کی کن کے لیے قبر والوں کے لیے بکی قبرستان والوں کے لیے دعا کیسے کی بار بار میں کہہ رہا کیا کہہ رہا ہاتھ اٹھا کر تو کیا آج قبرستان میں جا کر قبر والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا, کر دعا کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے لیکن یہاں جب آپ آئیں گے نبی علیہ السلام کی قبر پہ ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ کو ہاتھ اٹھانے سے روکیں کیوں کیوں کہ مسئلہ یہ ہے علماء کے کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قبر ہے جہاں پہ لوگ آ کر قبر والے کو پکارتے ہیں قبر والے کو مشکل کشا سمتے ہیں قبر والے کو حاجت روا سمتے ہیں اس سے بیٹے مانگتے ہیں وہاں پہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں ورنہ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی قبر والے سے مانگ رہے ہیں اور پھر سب قبر والے سے مانگنا شروع کر دیں گے شرک عام ہو جائے گا ورنہ نارمل قبر ہو سادہ قبر ہو شرک کا خطرہ نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے لیکن کس کے لیے قبر والے کے لیے قبر والے سے نہیں قبر والوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے تو نبی علیہ سلاد اسلام نے تین بار ہاتھ اٹھا کر بقی قبرستان والوں کے لیے دعا کی جناب ایسا کہتی اس کے بعد آپ واپس مڑے میں بھی واپس مڑی آپ تھوڑے سے تیز ہوئے میں بھی تیز ہوئی آپ اور تیز ہوئے میں اور تیز ہوئی آپ دوڑنے لگے میں بھی دوڑنے لگی حتیٰ کہ میں آپ سے پہلے ہجرے میں پہنچ گئی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلط اسلام جب ہجرے میں داخل ہوئے تو میرا سانس پھولا ہوا آپ نے کہا یا نو بھیا ایسا یہ کیا ہوا تمہیں تمہارا سانس چلا ہوا ہے کام رہی ہوا ہے جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے معاملے کو ٹالنا چاہا لیکن نبی علی اسلام نے مجھ سے کہا ایشا مجھے بتا دو مجھے بتا دو ورنا آسمان والا مجھے بتا دے گا یہاں پہ بھی غور کیجیے آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بتا دو ورنہ مجھے تو معلوم ہے یہ نہیں کہا معلوم ہے کیا کہا ورنہ مجھے آسمان والا بتا دے گا یعنی کہ ابھی تک آپ نہیں جانتے ابھی تک آپ نہیں جانتے کیا ہوا ہے جناب ایشا سے پوچھ رہے ہیں جب نبی علیہ السلط نے یہ کہا کہ آسمان والا مجھے بتا دے گا تب جناب ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتائی تو نبی علیہ السلاۃ السلام بڑے حیران ہو کے کہنے لگے کہ اچھا وہ جو سایہ سا میرے آگے آگے, آگے جا رہا تھا وہ تم تھی یعنی کہ آپ نے سایہ دیکھا ہے پھر بھی پہچان نہیں سکے کہ یہ میری بیگم ایشا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عالم الغیب کون ہوا اللہ ہوا نبیوں کو چند غیبی باتیں اللہ نے بتائی ہیں غیب کا کل علم نہیں دیا قرآن پاک خود تیس کے تیس پارے یہ غیب کی باتیں ہیں اور کوئی بھی یہ قرآن پاک پڑھ لے اس کو غیب کی باتیں معلوم ہو جائیں گی لیکن یہ وہ باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں تو معلوم ہو گئی ہیں اور چند ایک ہیں وہ جو عالم الغیب ہے جس کا نام عالم الغیب وہ ایک اللہ ہے تو جناب ایشا نے جب یہ پوری بات بتائی تو نبی علیہ السلام السلام فرمانے لگے ایشا کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے میرے بھائی ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایشا حجرے سے باہر کیوں نکلی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں کسی اور بیوی کے گھر نہ جا رہے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر ظلم کروں رات تمہاری ہو اور میں کسی اور بیوی بی کے پاس چلا جاؤں یہ ممکن نہیں ہے میں ظلم کروں یہ ممکن ہے. نہیں ہے اس کے بعد جناب آشا کہنے لگی کہ لوگ جو بھی شپائیں یا الم اللہ, اللہ جانتا ہے یعنی کہ جناب آشا کہہ رہی ہیں آج کے قصے سے یہ معلوم ہو گیا آج کے واقعے سے معلوم ہو گیا کہ مہما تم الناس۔ لوگ جو بھی چھپا چھپائیں یا الم اللہ اللہ جانتا ہے اس کے بعد جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا بلکہ اس سے پہلے نبی اسلام نے مزید وضاحت کی فرمایا کہ ایشا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں جوتا پہن رہا ہوں چادر درست کر رہا ہوں ہوا یہ تھا کہ جبلیل علیہ السلام آئے تھے کون آئے تھے کیا جناب عیشہ کو معلوم تھا جبلی اسلام آئے ہیں نہیں وہ بات نبی اسلام کو معلوم ہے جناب عائشہ کو معلوم نہیں جو جناب عائشہ معلوم ہے نبیل اسلام کو معلوم نہیں تو آپ فرما رہے کہ جبریل اسلام آئے تھے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ تم نے رات کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کپڑے تمہارے مکمل نہیں تھے رات والے کپڑے تھے اور جب تمہارا رات والا لباس ہو مختصر لباس ہو تب جبریل گھر میں نہیں آتے تو پھر میں باہر گیا تو جبریل علیہ اسلام نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھ سے کہا کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے اللہ کیا دے رہا ہے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بقی میں جائیں بقی قبرستان میں جائیں اور بقی والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں چنانچہ میں گیا اور پھر میں نے ان کے لیے دعا کی تو نبی علیہ السلاط اسلام نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں بقی قبرستان میں کیوں گیا تھا اس موقع پہ جناب عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بکی قبرستان میں کون سی دعا پڑی جائے قبرستان میں کون سی دعا پڑی جائے تو آپ نے جو دعا بتائی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے یہ الفاظ قریب قریب ہیں کیا السلام علیکم اللہ حکوم اللہ کہ ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو میرے بھائی مخاطب کس کو کر رہے ہیں میرے بھائی آپ سے سوال ہے مخاطب کس کو کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں لگتا ہے آپ بابا جی کو دیکھ رہے تھے میں نبی علیہ السلام کی دعا بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور آپ کی توجہ میری طرف نہیں تھی بابا جی کی طرف تھی میرے بھائی السلام علیکم الحل دیار مین المؤمنین والمسلمین ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں ہم قبر والوں کو فوج شدگان کو مرحومین کو تو کیا مرحومین سنتے ہیں یہ سوال ہے عقیدے کا مسئلہ ہے کیا وہ سنتے ہیں تو پھر مخاطب کیوں کر رہے ہیں انہیں کیوں کہہ رہے ہیں اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو میرے بھائیو گزارش یہ ہے کہ آئیے ایک دو ایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمارے عقیدے کی صلاح ہوگی آج لوگ اس بارے میں کافی اختلاف کا شکار ہیں کہ قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اور اختلاف جب کسی مسئلے میں ہو جائے اس کا حال یہ نہیں ہے کہ جس نے کہہ دیا سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک جو کہہ نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک نہیں ف تنازع تم فی شعی فردو اللہ و اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فی شعی ان کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا عقیدے سے تعلق ہو یا فکر سے تعلق ہو نماز سے تعلق ہو یا حج سے تعلق ہو یا وضو سے تعلق ہو مسئلہ کوئی بھی ہو فرود ہو رسول اس کا حل ملے گا اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول علیہ اصلاط اسلام کے پاس یہ قرآن کا کیجا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سی سورت ہے میرے بھائی سورہ فاطر کہ وہ ماں انت مسلم منفی قبور من کا منع کیا ہوتا ہے کون سا بھائی بتائے گا من کا منع کیا ہوتا ہے جی جو, جو من کا منع کیا ہے جو اور جو کا لفظ یہ عام ہے اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں چاہے کسی کا مقام بلند ہو وہ کسی کا مقام ہلکا ہو وہ کو کافر ہے تو وہ مسلمان ہیں تو وہ مرد ہیں تو وہ عورتیں ہیں تو وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں کہ وہ ہما انتمس منفی قبور کہ جو بھی قبروں میں ہیں جو بھی جو بھی آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے یہ کس کے الفاظ ہیں قرآن کے کون بیان کر رہے ہیں اللہ میرے بھائیو اختلاف آپ کو بہت سے مسلوں میں ملے گا اور جو اختلاف میں قرآن پاک کو مضبوطی سے نہیں تھامے گا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان رہے گا کامیاب وہ ہوگا جو قرآن کو صحیح عادیز کو سینے سے لگا لے تو یہاں پہ اللہ نے وعدے طور پہ اصول بیان کر دیا عقیدہ بیان کر دیا کہ جو بھی کمروں میں ہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے ان نقلا الموتا فوج شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اب اس اصول سے چند چیزیں مستثنا ہیں چند چیزیں ہٹ کر ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں نمبر ایک نبی علیہ تو اسلام فرماتے ہیں بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہر سنتا ہے کیا سنتا ہے قدموں کی آہر سنتا ہے کب جب بھی قبر سام جائیں نہیں جب پہلی بار مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کیا سنتا ہے قدموں کی آٹ یہ نہیں کہا تمہارے رونے کی آواز سنتا ہے یہ نہیں کہا تمہاری دعائیں سنتا ہے یہ نہیں کہا تمہاری آپس کی گفتگو سنتا ہے یہ نہیں کہا محلے کی مسجد کی اذان کی آواز سنتا ہے یہ نہیں کہا مولوی صاحب اگر قبر پہ کھڑے ہو کے قبر والے کو لکمے دیں کہ فرشتے کو جواب ایسے دینا ہے تو وہ سنتا ہے نہیں نہیں صرف یہ کہا تمہارے قدموں کی آہر سنتا ہے اب یہ جو ہے یہ حدیث ثابت ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے تو عام اصول کیا ہوا کہ مردے نہیں سنتے لیکن جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو مردہ تمہارے قدموں کی آہر سنتا ہے ایسے ہی نبی علیہ السلات والسلام نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ تین دن کے بعد بدر کے مردوں سے خطاب کیا کافر سردار جو تھے ان کی لاشوں سے خطاب کیا حدیث بخاری شریف کی حدیث مسن احمد کی اور جناب عمر فاروق اور دیگر صحابہ کلام کہنے لگے اللہ کے رسول علی اسلطلام آپ ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے یہ صحابہ کلام کیوں اتراج کر رہے ہیں کیوں سوال کر رہے ہیں اس سے کیا پتا چلا صحابہ کلام کا عقیدہ کیا تھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ان کا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے اسی لیے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ نبی علیہ صاحب مردوں سے خطاب کیوں کر رہے ہیں اور اس موقع پہ جناب عمر فاروق نے آیت بھی پڑی کہ اللہ کے سور اللہ تو کہتے ان رات اسمل ہوتا آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں تو اس موقع پہ نبی علیہ صاحب سلام نے فرمایا تھا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں الان اب ہمیشہ نہیں الان اب یہ آپ کا معاوضہ ہوا یہ کیا ہوا آپ کا معاوضہ یہ عام اصول نہیں ہے یہ اصولوں سے ہر کر ہے معجزات روٹین کے مطابق نہیں ہوتے روٹین سے ہر کر ہوتی ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کا معاوضہ ہے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا غلط ہوگا ہاں معا دلیل ہوتا ہے نبی کے نبی کی نبوت کی موئزا دلیل ہے کہ یہ نبی واقعی نبی ہے موئزا دلیل ہے یہ رسول واقعی رسول ہیں لیکن موجے کو لے کے کوئی آدمی کہ جیسے نبی رسی نے کیا ایسے ہم بھی کر سکتے ہیں یہ غلط ہوگا جیسے آپ نے مردوں کو آواز لائی ہم بھی سنا سکتے ہیں یہ غلط ہوگا تو عام اصول کیا ہے میرے بھائیوں کہ جو قبر والے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے تو میرے بھائیوں یہ اصول ہے تو اب ہم جب دعا پڑھتے ہیں کہ اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو تو یہاں سے کئی بھائی کہتے ہیں لو جی اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں جا کے انہیں مخاطب کیوں کرتے ہو میرے بھائیوں ایک طرف قرآن پاک کا واضح عقیدہ کہ مردے نہیں سنتے اور ایک طرف آپ نے یہ دور کا شبہ نکال لیا کہ چونکہ مخاطب کرتے اس لیے سنتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے مخاطب کرنے سے کسی کو مخاطب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتا ہے میرے بھائیو بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے لیکن ذرا اب میں یہ درخواست کروں گا کہ اس روایت کو سینے سے لگا لیں آپ کو بہت سی گمراہیوں سے بچائے گی یہ روایت آپ کو بہت سی بہت سی گمراہیوں سے بچائے گی کیا روایت ہے بخاری شیف کی روایت ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضر اسود کو مخ... حضرِ اسود کے پاس آئے اور اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ولہ عالم اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کے کہتا ہوں مجھے مکمل یقین ہے کہ حیدر اسود تو نفو نقصان کا مالک نہیں ہے یہ حضرت سن رہے ہیں ہے حضرس سن رہے ہیں پھر مخاطب کیوں کر رہے ہیں یہ گفتگو کا انداز ہے یہ بات کرنے کا انداز ہے اس لیے لازم نہیں آتا کہ وہ سن رہا ہے اور آگے کیا کہتے ہیں اگر میں نے نبی علیہ السلاط اسلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے بوسا نہیں دینا تھا حضرت کو بوسا کیوں دے رہے ہیں جنت سے آیا سیے نہیں اس لیے کہ کلّ اصول نے دیا ہے جنتی پتھر ہے حضرت جنتی پتھر ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جناب عمرے فاروق نے عقیدہ دے دیا کہ میں تمہیں بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے پتا چلا اسی بے جان چیز کو بوسا دیا جائے گا جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے جس کو آپ نے نہیں دیا ہم نہیں دیں گے قبروں کے ارد گرد لگی دیواروں کو بوسا نہیں دیں گے قبر کے ارد گرد لگی جاڑیوں کو بوسا نہیں دیں گے مسلم نبی کے دروازوں کو بوسا نہیں دیں گے مصنبی کے سولوں کو بوسا نہیں دیں گے تمام کے طور پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے خود کعبہ کہ اس کونے کو ہاتھ لگائیں گے جہاں پہ حضرت اسد لگا ہوا ہے لیکن رکنے یمانی کو بوسا نہیں دیں گے وہاں پہ صرف ہاتھ لگائیں گے اور بیت اللہ کے باقی جو دو, دو کونے ہیں باقی جو دیواریں ہیں باقی جو غلاف ہیں اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے کام نہیں کیا یہ اس روایت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے چناب عمر فروخ کے الفاظ بہت قیمتی الفاظ ہیں اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جب کعبہ کی ہر دیوار کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے ہر کونے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے صرف اس کو لگائیں گے جس کو نبی علیہ السلام نے لگایا ہے تو پھر پاکستان انڈیا میں بنے مزار اور دربار وہاں پہ جھکنا سجدے کرنا بوسے دینا تو کے طور پہ ہاتھ لگانا تو کے طور پہ مٹی اٹھانا نمک اٹھانا تیل اٹھانا یہ کیسے جائز ہوگا تو میرے بھائیوں نبی علیہ سات السلام نے جناب ایشا کو دعا کیا بتائی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو یہ ہماری طرف سے دعا ہے قبر والوں کے لیے سلامتی کون نازل کرے گا اللہ وہ ان شاء اللہ حکوم اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مخاطب قبر والے ہیں اور زمیر ہم اپنا جھجوڑ رہے ہیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ میں نے بھی ادھر ہے تیاری کر لو تم نے بھی ادھر ہے تیاری کر لو گناہ چھوڑ دو نمازیں پڑھنا شروع کر دو روزے رکھنا شروع کر دو نصر اللہ و ولکم العافیہ ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بھی تو میرے بھائیوں قبرستان میں جائیے قبروں کی زیارت کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے قبروں کی زیارت کرتے رہنا چاہیے لیکن آپ نے سبب بھی بیان کیا کیوں زیارت کرتے رہنا چاہیے کیوں میرے بھائیوں نہ رکم الخرا فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے تو پھر کن قبروں کی زیارت کرنی چاہیے جن کو دیکھ کر موت یاد آئے یا جن کو دیکھ کر موت بھول جائے ان قبروں کو چیز یاد کرنی چاہیے جن کو دیکھ کر موت یاد آئے وہ مزار وہ دربار جہاں چاولیں چل رہی ہوں جہاں میلے لگے ہوئے ہوں جہاں اگر اگربتیاں جل رہی ہوں جہاں پہ ڈانس ہو رہا ہو جہاں پہ تاریاں بج رہی ہوں جہاں پہ مرد و عورت ایک ہو کے پھر رہے ہوں باتیں کر رہے ہوں آپس میں اس اس کو محبت ہو رہا ہو وہاں پہ جو موت یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے اس لیے اس قبرستان میں جائیں جہاں سنت کے مطابق کمرے بنی ہوئی ہوں کچی گری پڑی جن کو دیکھ کر انسان کاپ اٹھے اور یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ مجھے بھی ایک دن ایسے ہی کسی گڑے میں ڈال دیا جائے گا میرا مال میرے کام نہیں آئے گا میری کوٹیاں میرے کام نہیں آئیں گی میری اولاد میرے کام نہیں آئے گی مجھے چاہیے کہ میں کچھ نیکمل کر رہا تو قبروں کی زیادہ کا مقصد کیا ہے موت یاد آئے دوسرے نمبر پہ نبی علیہ و اسلام کی سنت پہ عمل ہو جائے کہ آپ قبروں کی زیادہ کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے تیسرے نمبر پہ قبر والے کو کچھ ہم سے مل جائے کس کو مل جائے قبر والے کو یا ہمیں اس سے کچھ مل جائے کہتے ہیں جی قبروں سے فید حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں اناجون وَإِنَّا وَإِنَّا <رَاجُن> کتنا گندا ہے یہ قبروں سے فیض نہیں لیتے نہ وہ دے سکتے ہیں قبر والوں کو دینے کے لیے جاتے ہیں کیا دعا کا تحفہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو دینے کے لیے جاتے ہیں ان سے لینے کے لیے نہ, نہ وہ دے سکتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من دعا ہم غا جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے دعا سے غافلون غافل ہیں بےخبر ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے. ان تدرو ہم لاسماؤ دو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو پکار کر دیکھ لو تمہاری پکار نہیں سنتے یہ قرآن کا عقیدہ ہے لیکن ہم نے جب قرآن کو چھوڑا دائیں بائیں اپنی اپنی جماعتوں کے چکر میں پڑے اپنے اپنے مسلط کے چکر میں پڑے اپنے اپنے مولوں کے چکر میں پڑے تب ہم کمزور ہو گئے عقیدہ کمزور ہو گیا پھر ہم سوچنے لگے کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں میرے بھائیوں اللہ کا کلام مان لیں مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے